جس وقت مسجد میں آنا ہو تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے بلا ضرورت شدیدہ دنیاوی گفتگو نہ کریں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت اور ذکر آہستہ آہستہ کریں کبل و روح ہو کر نہ توکیں نہ کبل و روح پاؤں پہ لائے نہ گانا گانا نہ باہر گم ہونے والی چیز کا مسجد میں تلاش کرنا نہ اعلان کرنا بدن کپڑے اور کسی اور چیز سے نہ کھیلیں انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالنا نہ ان کو چٹکانا الغرض مسجد کے احترام کا خاص خیال رکھے اور بے ادبی سے بچیں جتنی مسجد کی عظمت دل میں ہوگی اتنا ہی اس کا دل پر اثر ہوگا جب جماعت کڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفوں کو بالکل سیدھا کرنا مل کر کڑے ہونا جماعت کی سنتوں کی رعایت کرنا حکمت کبھی بھی مسنون انداز سے جواب دینا جس میں بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں